الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام عليك رسول الله وعلى الک واصحابک یا حبیب الله الصلاه والسلام عليك یا نبی الله وعلى الک واصحابک نور الله میرے میٹھی میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدری چینل کے ناظرین سلسلہ علم کی کہکشاں ایک بار پھر نئے موضوع کے ساتھ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں آج بڑے ہی پیارے اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنی ہے موضوع کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے مگر اس سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے ساتھ رہیے انشاءاللہ شاء اللہ وجل بہت سارا علم دین آپ کو حاصل ہوگا نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں ان پر درود جن کو قسے بے قسا کہیں ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے صلی علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدری کے ناظرین آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے دوستی دوستی کے بارے میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آج ہم نے سیکھنی ہیں سمجھنی ہیں یوں تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے رشتے اور ان کی اہمیت ہے مثال کے طور پر ماں باپ بہن بھائی دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی ماموں اور اس قسم کے بہت سارے لازوال رشتے اور ان کی قدر و منزلت یہ ہماری نظر میں رہتی ہے مگر دوستی جیسا مقدس رشتہ بھی یہ خاص اپنی ایک اہمیت اور مقام رکھتا ہے دوست بنانا اور دوستی نبھانا یوں سمجھے کہ ایک فطری عمل ہے مگر ہمارے معاشرے کی جو دوستی ہوت ہوتی ہے اس کو یہ خیال کیا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم بچپن میں کھیلتے کودتے رہے گلی بازاروں میں ہلے گلے کرتے رہے جو غلط کام کیے جاتے رہے وہ ان کی پردہ پوشی کرتے رہے اگر کسی معاملے میں ماں باپ پکڑ لیں تو وہ آ کر ہماری مدد گیری کر دیں ہمیں ڈانٹ پیٹ سے بچائیں اور ہمارے ایبو پر پردہ ڈالتے رہیں وہی ہمارے جگری اور پکے دوست ہیں مگر کیا شریعت متحرہ اسی قسم کی دوستی کی اجازت دیتی ہے ہماری شریعت اور اسلام کس قسم کی دوستی کی ہمیں اجازت دیتا ہے آئیے بڑھتے ہیں مبلک دعوت اسلامی مفتی محمد شفیق اتاری کی طرف اور سمجھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ دین اسلام ہمیں کس قسم کی دوستی کی اجازت دیتا ہے مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مرتبہ کہتے ہیں اس سلسلے میں مفتی صاحب ہماری شرح رہنمائی فرمائیے کہ اسلام ہمیں کس قسم کی دوستی کی اجازت دیتا ہے اور شریعت میں ہمیں کس طریقے سے دوستی کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستی جس طرح ہر چیز کی عمومی طور پر دو قسمیں تو ہو سکتی ہیں جی اچھی یا بری ٹھیک اسی طرح صفات بھی انسان کے اندر اچھی صفات بھی ہیں بری صفات بھی جی ہیں دوستی ایک فطری عمل ہے جی اور شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس کی کسی سے دوستی نہ ہو جی یہ ایک الگ بات ہے یہ ایک الگ میٹر ہے کہ وہ دوستی اس کی اچھی دوستی ہے یا پوری دوستی صحیح کس قسم کے لیے دوستی یعنی انسان مائلڈ ہوتا ہے صحیح اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق رہے سے لکھ رہے وہ ٹھیک اور جس طرح انسان آپس کی ان کی دنیاوی ضروریات بھی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں اسی طرح دیگر جہاں رشتے اٹیچ ہیں تو ماں ایک دوستی والا معاملہ بھی رہتا ہے یعنی یہ ایک, ایک ایک جگہ ہے مکان ہے یعنی رشتے اپنی جگہ ہیں بچے بھی ہیں بیوی بھی ہے ماں باپ بھی ہیں بھائی بہن بھی ہیں چچا داد کالوزاد سب ہیں لیکن دوستی والا جو ایک آپشن ہے وہ رہتا ہی ہے وہ بھی ایک وہ الگ خان، انسان کے اندر ہے رہتا ہی ہے کہ اس کھانے کو بھی پور کرنا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کتنی لمٹ تک رہتا ہے وہ دوستی کا معاملہ کسی کے ساتھ وہ صرف اسٹوڈنٹ لائف تک اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے یا کسی کے ساتھ جاب کر رہے تھے تو جاب تک اس کا معاملہ رہا یا کوئی پارٹنرشپ تھی تو کاروبار تک اس کا معاملہ رہا یا کسی کے ساتھ صرف سفری آنا جانا کہیں ہو صحیح. اور اس طور پر اس کا ہے صحیح. یعنی مختصر یہ کہ یہ رشتہ ہے ضرور صحیح. اور انسان اس کی طرف مائلڈ رہتا ہے آپ کی بات درست ہوں صاحب کبھی کبھار تو زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ بندہ صرف اور صرف وہ اپنی جو تعلیمی زندگی ہے اسی کے دوران دوستی رکھتا ہے اور تعلیم کے منقطع ہوتے ہی وہ دوستی بھی ایک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے بات کی بزنس تو جب وہ بزنس کر رہا ہوتا ہے کسی ایک کمپنی میں ہوتا <coughs> ہے تو اسی دوران اس کی وہاں دوستی رہتی ہے اور وہاں سے اگر وہ سوئچ کر گیا کسی اور جگہ ٹرانسفر ہو گیا تو پھر دوستی بھی وقتاً فوقتاً ختم ہو جاتی ہے <coughs> لیکن ایک دوستی ایسی بھی ہوتی ہے جو بچپن سے لے کر جسے کہا جائے کہ مرتے دم تک انسان رکھا کرتا ہے اس قسم کی دوستی کو کیا کہیں گے ہاں بچپن سے لے کر مرنے تک کے دعوے یا مرنے تک کے وعدے نبھانے کے یہ ضرور ہوتے ہیں جی لیکن دوستی کا تقاضا جو اسلام میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری ادیب سے پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الحب اللہ ولبل ٹھیک کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے اور کسی سے اگر عداوت اور دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ٹھیک عطا کریں اللہ کے لیے منع کریں اللہ کے لیے چار ایسی یہ خوبیاں ہیں جس کے اندر آ جاتی ہیں تو فرمایا فقط اس تک ایمان اس کا ایمان کامل ہو گیا اللہ اکبر یہ جس آدمی کے اندر یہ شاید یعنی شاید اگر اس کے کسی کے ساتھ تعلق ہے کسی کی طرف اس کا رجحان ہے تو وہ رجحان اس کا کس مقصد کے لیے صحیح دنیاوی معلومتہ لالچ کوئی اور کسی طرح کا تما یا اس کا مقصد اس سے کوئی دینی اور اخروی اٹیچ ہے اور وہ اس وجہ سے اپنی نسبت اپنا تعلق اور اپنی وہ محبتوں کا اظہار کرتا ہے یا اپنی محبتیں ان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہمیں حدیث پاک میں بڑی خوبصورت یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے اگر آدمی کسی سے بھی محبت کرتا ہے جو کہ شریعت متارہ سے ٹکراتی نہ ہو جو شریعت سے ٹکرائے گی وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی کہیں بھی اگر ایسا جس میں کوئی شرع حد توڑی جا رہی ہو اور کسی شرعی حکم کو پامال کیا جا رہا ہو شریعت کے خلاف الحب للہ کے اندر نہیں داخل ہو وہ اللہ کے لیے محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین مقدم ہے اور اس نسبت کی وجہ سے تاکہ یہ جو ایک عارضی یا اللہ کے اس بندے کی جو محبت اس کے پاس ہے یا یہ اللہ کی طرف اس کو بلانے کے لیے جو اس کے ساتھ اس نے تعلق بنایا ہوا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ یا تو خود اس سے تعلق رکھ کے اللہ کے قرب میں پہنچ جائے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے یا اس کو لے کر آ جائے سرما پہنچا دے تو یہ دو طرح کے رشتے دو تعلق تو فرمایا کہ اداوت بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے مطلب دوستی تو بھی کے کے دشمنی بھی کے اللہ کے لیے جی اللہ جی جی کے لیے اللہ جی کے جی لیے اور دشمنی جی وہ بھی جی اللہ کے لیے اب یہاں پہ نبی جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے اور جی اتنی جی یعنی یہ حدیث مبارک کہہ رہے جی کہ دوستی جی کے حوالے سے بہت ایک اہم اصول بیان کر دیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ठीक اس کو وہ دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا خلیل دوست بنا رہا ہے کس کو چن رہا ہے اللہ یہ اللہ وہ مرحلہ ہے کہ جو دوستی کا انتخاب کرنے سے پہلے آدمی کو سوچنا ہے اور اس چیز کا پورا اس کو یہ بنانا ہے کہ میں کس کے ساتھ یہ دوستی والا تعلق قائم کر رہا ہوں جہاں تک فرما دیا کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے دوست کے دین پر ہونے کے مراد کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کی کسی سے دوستی ہو جائے اور اس سے ایک لگاؤ بہت مضبوط ہو جائے اور یہ رشتہ جتنا مربوط ہو جاتا ہے اور آپس کے معاملات جتنے زیادہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں کا رکھ رکھاؤ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, ہے جب یہ سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کی رضا کے لیے وہ اپنے ماں باپ کی بھی نافرمانیاں کر گزرتا ہے وہ اپنے جو حقوق واجبہ اس کے اوپر بنتے ہوں چاہے وہ اس کی بیوی کے حوالے سے ہو اس کے بچوں کے حوالے سے ہو اس کے ماں باپ کے اس کے بہن بھائی اس کے رشتہ دار سلا رحمی کے معاملات جتنے بھی وہ ان کو ایک طرف رکھتا ہے اور وہ دوست کے معاملات کو مقدم رکھتا ہے نہ صرف یہ رشتہ داری جی بلکہ اس میں پھر کئی حدود اللہ کے معاملات اللہ تبارک مطالعہ کے احکامات کے معاملات وہ اس کے اندر بھی آگے آگے حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اگر شخص جس سے دوستی کیا ہوا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے یا اچھے عقیدے رکھنے والا نہیں ہے صحیح العقیدہ مسلمان نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں اس سے ساتھ جو دوستی کا تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر یہ بہت بڑا انسان کے لیے خطرے والا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اسی طرف خود بھی کنورٹ ہو جاتا ہے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں انیسویں پارے میں اللہ تبارک وطالعہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے جس نے یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی اور وہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوستی کے حوالے سے کہ یوم یاد و ظالم و اعلی یادی یقون یا لئی تنخست مار رسول سبیدہ فرمایا اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا وہ یہ تمنا کرے گا صحیح یہ آیت مبارکہ اس کا ایک پورا پسے منظر اور اس کا شان نزول بیان کیا گیا اور وہ شان نزول بیان کیا گیا اکبا بن ابی معید کے بارے میں کہ یہ شخص جو گیا وہ مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے مسلمان نہیں اسلام کے جب اس کو فرامین پہنچے تو یہ مسلمان ہو گیا اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو گئے وہ آ کے اظہار کر دیا گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں شہادت دی اس نے جب اس نے یہ کیا تو اس کا ایک بہت گہرا دوست تھا مبئی بن خلف اور انتہائی درجے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامیاں کرنے والا طرح طرح کی باتیں کرنا آپ سے دشمنیاں کرنے والا عدابتیں رکھنے والا یعنی اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچانے والے لوگوں میں سے وہ اب یہ شخص جو گئے یہ اس کا دوست تھا اب اس کو جب خبر لگی تو یہ اس سے ہو گیا ناراض اور اس نے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے یہی شرط رکھی گئی کہ تم جو گئے وہ اسلام چھوڑو اللہ اللہ اللہ تو یہ دوست اس دوستی کے معاملے میں جی یہ اتنا پڑ گیا گیا کہ کہ یہ اس نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ جو ایمان کا نور اسے ملا تھا اس کو چھوڑ کر پھر وہ گمرائی کے اندھیروں کے اندر پھٹک جاتا جی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ ظالم اس دن اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی جی میں وہ راستہ اختیار کیا ہوتا اور پھر کیا ہے فرمایا وئی لتا لگ مت خدان اور کہے گا کہ اے میرے لیے تو یہ بربادی ہے کاش جی میں نے فلان کو دوست گینا بنایا ہوتا لقد ابرانی جی وقان شیطانسانی خزولہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس دن کہے گا کہ اس, اس نے مجھے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ میرے پاس جو ہے وہ ہدایت پہنچ چکی نصیحت مجھے مل چکی پھر اس نے مجھے گمراہ کر دیا مکان شیطانسانی خزولہ اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے یعنی قیامت کے دن جس انسان کو دوستی کی وجہ سے افسوس ہوگا دوستی کی وجہ سے غم لاحق ہوگا اس کا مین جو ایک سب سے بڑا یہ معاملہ کہ جس کی دوستی نے اتنا نقصان دیا کہ اس کا ایمان ہی چلا گیا آج, آج, آج بہت سے لوگ آج بھی ہیں میں ہیں یعنی اگر اس موضوع پہ کوئی بات کی جائے یا وہ خود کرتے ہیں تو وہ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم تو ہمارا تعلق ہے ہمارا تعلق ہے ہم جانتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھتے ہیں ہم سب ہمیں پتا ہے لیکن اس اس چیز کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سوبت موسط کتنی بالکل صحیح بات ہے کہ اگر دیکھیں آپ جن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے وہ آپ کہیں گے جناب وہ شراب پیتا ہے میں تو نہیں پیتا وہ غلط کام کرتا ہے بدکاری والے کام کرتا ہے میں صرف ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں وقت گزارتا ہوں لیکن اس چیز کو جب اپنے جو مختص حدیث مبارکہ بیان کی المر <سلام> <سلام> او دین خلیل ہی یعنی انسان اپنے خلیل کے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس بات کو اگر تھوڑا سا اس طریقے سے لیا جائے کہ آج اگر ہمیں دنیا میں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو پچاسیوں بار سوچتے ہیں کہ جناب کس کمپنی کے ساتھ تعلق جوڑا جائے کہاں پر اپنی, اپنی رقم کو لگائی جائے جہاں پر نقصان نہ ہو آج کہیں رشتہ جوڑنا ہے تو پہلے دس بار سوچا جاتا ہے مشورے کیے جاتے ہیں کس کے خاندان میں رشتہ جوڑا جائے کس کی لڑکی کو گھر میں لایا جائے کس کے یہاں اپنا لڑکا دیا جائے پہلے دس بار سوچتے ہیں مشاورت کرتے ہیں لیکن دوست بنانے سے پہلے حالانکہ اتنا بڑا کہ پیارے آکا علی اصلاح والسلام کے فرمان کے بندہ ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لیکن دوستی کرنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں آپ نے تو بہت اعلیٰ مثال دے دی تھی کہ کاروبار بزنس کرنا رشتہ کر دینا میں کہتا ہوں اگر ایک کلو ٹماٹر لینے ہو نا ایک کلو ٹماٹر لینے کی دکان پہ بھی آدمی پہنچتا ہے تو وہ ایک ایک ٹماٹر کو دیکھتا ہے اعتماد نہیں کرتا تو جب ایک آدمی یہ آلو پیاز سبزی لیتے ہوئے بھی ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے صرف اس ڈر سے کہ کچھ چند سکے پیسے ضائع ہو جائیں گے یا دوسرا ڈر ہوگا کہ گھر میں جا کر کچھ اور معاملہ پڑے گا تو اس وجہ سے جب اتنا اس میں احتیاط کرتا ہے تو جی دینی معاملہ تو ہمارا بہت بڑا ہے اور اس حوالے سے سب سے ان چیزوں کا خیال رکھنا اب دوستی کا یعنی دوستی اس میں خوب محبت کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے جب دوستی ہے لین دین ہے جہاں بھی کہیں تحفے تحائف آپس میں بیٹھنا اٹھنا یہ معاملہ شروع ہو جاتے ہیں تو محبت کے معاملات خواہ نہ خاہی آ ہی جاتے ہیں جب ان میں آدمی پڑ جاتا ہے تو پھر وہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو جو ہے وہ گویا کہ آنکھوں سے نابینا ہو جاتا ہے اور کانوں سے بہرا ہو جاتا ہے اور منہ سے گونگا ہو جاتا ہے یعنی بولنے کے وقت پھر وہ نہ بات کر پائے گا نہ وہ دیکھتے ہوئے بھی وہ گئے گا کہ دوست نے کہہ دیا نا اوکے اوکے اور یہ بس اسی طرح چلنے اس میں یہ رہنمائی بھی کر دیں نا کس قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھی جائے دوست بنانے سے پہلے کیا کیا چیزیں چیک کی جائے کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے دوستی کی جائے دیکھیے وہ تو ابتدان میں عرض کر چکا ہوں کہ دوستی آدمی کو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے تعلق ہو اسی محبت والا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو قیامت کے دن ارشاد فرمایا گیا کہ ندا دی جائے گی قیامت کے دن کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے نا وہ جمع ہو جائیں اللہ تعالی خود ارشاد فرمائے گا کہ آج کوئی کسی چیز کا سایہ نہیں ہے میرے سائے کے علاوہ تو میں اسے انہیں اپنا عرش کا سبحان اللہ مجھے وہ والا قصہ یاد آ ایک بار پیارے آقا علیہ اللہ <سلام> کی بارگاہ میں ایک آرابی آیا اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی میٹھے آقا علیہ سلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ میں نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں نہ میں نے کوئی بہت زیادہ روزے رکھے ہیں نہ میرے پاس ایسے کوئی نیک اعمال ہیں مگر میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ وسلیم سے محبت رکھتا ہوں پیارے آقا علیہ اللہ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے, اے میرے صحابی سن تو جس سے محبت رکھتا ہے کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جو اس حدیث مبارکہ کہ یہ میں حدیث پاک کا مفہوم ارض کر رہا ہوں تو مساف یہ بھی ایک ہے کہ بندہ جس بندے سے دنیا میں دوستی رکھے گا کل بروز قیامت وہ اس کے ساتھ ہوگا جی ہاں یہ یعنی جس سے دنیا میں محبت ہے اس کو جی اسی کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا اس کی مائیت میں رہے گا جی اور اسی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو یہ تو فرمایا انہوں نے کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں سب سے بڑی خوشی اس دن آپ غور کیجئے کہ کتنی تکالیف میں مشقتیں بھی اٹھائیں اسلام لانے کے بعد کس قدر ہجرت پھر کی تو ہجرت کے بعد کے معاملات اگر دیکھے جائیں تو کاروبار گھر رشتے دار کنبے والے یہ سب کچھ گویا کہ ایک طرح کا آ, کوئی والد مسلمان ہے تو بچے مسلمان ہی والد ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں بچے جا رہے ہیں یا اگر کوئی بیٹا مسلمان ہوا ہے والد نہیں ہے تو بیٹا جا رہا ہے تو یوں اپنے گھروں کو کاروبار سب چیزوں کو یہ کس وجہ سے چھوڑا ہے ایمان لائے اور وہ ایسی رسول کی رسول کی رسول ہے محبت رسوم کی محبت پھر جب, جب یہ جی جی جی فرمان, جی فرمان سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ المرو ماں من احبا قیامت کے دن اسی کے ساتھ آدمی ہوگا جس سے محبت کی اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے اور کوئی خوشی ہمیں کہ ہمیں قیامت والے دن بشارت ملی پھر حضرت انس ردی اللہ تعالیٰ آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں میں حضرت ابو سے محبت کرتا ہوں میں <S Biggie> حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں میرے اعمال اگرچہ ان جیسے نہیں ہیں لیکن ان کی محبت کی وجہ سے اللہ مجھے ان کی مائیت عطا فرمائے گا ان کے ساتھ قیامت wow. کے دن مجھے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھے گا تو یہ بالکل یہ بھی بہت بڑا ایک دوستی کا اچھی دوستیوں کو یہ فائدہ ملتا ہے آپ نے جو وہ بات کی کہ کس کو دوست بنایا جائے ایک عظیث پا کے حضرت رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں صحابۂ کرام علیہ و مردوان نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کون سا ساتھی اچھا ہے یہ ارشاد فرما دے کون سا ساتھی اچھا ہے ارشاد فرمایا اچھا ساتھی وہ ہے جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے اور جب تو بھولے تو وہ تمہیں یاد یعنی جب تم کچھ اس میں بھول جائے آدمی کسی غفلت میں چلا جاتا ہے یا اس ذکر سے جو گئے وہ گویا کہ دور ہو گیا جو ذکر یا عبادت کے معاملات نہیں کیونکہ معاملات اس سے ہو رہے تھے وہ نہیں ہو رہے تو دوستی کا فائدہ تو یہ ہے نا کہ وہ اس کو یاد کرائے یہ بات اس کو یاد دلائے ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑوں کے پاس بیٹھا کرو علماء سے باتیں پوچھا کرو صحیح. حکمت والوں سے میل جول رکھو صحیح. علماء سے باتیں پوچھا کرو بڑوں کے پاس بیٹھا کرو اور حکمت والوں سے میل جول رکھا کرو हم. اور ایک اور فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی جات دلاتے تو اچھے دوست کے اساب بیان کیے ان روایات کے اندر جو بیان فرمایا وہ اچھے دوست کے اساب بیان کیے اچھے ساتھی کن کو ہم نشین بنایا جائے کن کی صحبت اختیار کی جائے کن سے محبت رکھی جائے اور جو ہمیں دنیا کے اندر بھی اور اخروی طور پر بھی فائدہ مند ہو لیکن دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ علیہ صلاحت السلام نے فرمایا برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے برے ہم نشین کے ساتھ بچو اب معاملہ کیا ہے کہ جیسے لوگ تمہیں اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوا دیکھیں گے اب دیکھیں ایک آدمی شرابی ہے وہ شراب پیتا ہے ایک آدمی بے نوازی ٹائپ کا ہے یا کوئی شخص ایسا ہے جو کسی اور بدکاری اور برائی کے اندر پڑا ہوگا صحیح تو کوئی آدمی اس کے ساتھ بیٹھنے والا اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا اٹھک بیٹھک اس کے ساتھ ہوگی کوئی بھی اچھا انسان ان سے اچھی جو ہے وہ گمان نہیں رکھ سکتا وہ ایسا یہ کہ یہ شرابی کے ساتھ بیٹھا ہے گویا کہ یہ اسی کی مسل پہچان آ جائے گا اس کے ان لوگوں کے کرتوت ایک جیسے ہی ہے اور ویسے دوستوں کی عام طور پر پہ پہچان آ, ہمارے بھی گلی محلوں میں اگر دوست ہیں بازاروں میں دوست اور بھی جو دوست ہیں جو آپس میں اٹھک بیٹھک کرتے ہیں تو وہ کیسے پہچانے جاتے ہیں لوگ ان کو کیا کہتے ہیں بلکہ والدین اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے اور یہ ان کی ذمہ داری میں سے بھی ہے کہ ان کی یہ معاملات کو بھی وہ نظر آئے ان کی اٹھک بیٹھک کدھر ہے اور اس میں سب سے زیادہ نقصان دہ وہ ہے کہ جو آدمی کے ایمان کو تباہ کرنے والے اس کے عقائد کو خراب کرنے والے عقائد و نظریات کے اندر زوف اور کمزوریاں ڈالنے والی باتیں ہو ایک تو یہ سب سے بڑا معاملہ ہے پھر آگے بد آماریوں کے معاملات تک ہیں ٹھیک ہے عقائد اگر عقیدہ ہی خراب ہو جائے یا معذ اللہ آدمی جو گئے وہ کفر کے اندر چلا جائے یا بد مذہبیت کے اندر چلا جائے تو یہ تو اپنے گویا کو ہی اس نے دور پہ لگا دیا جس نے زندگی تو برباد کی اس نے اپنی پوری برباد کر رہا ہے اور اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ امال کے حوالے سے بھی اس کو بھی بالکل جو ہے وہ ساتھ رکھنا لیکن وہ جو اپنے پیارے آکار اسرات وسلام کی حدیث مبارکہ سنائی کہ بندہ اسے دوستی رکھے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے کے ناظرین ہم اگر اپنے سراؤنڈنگ میں اپنی گیدرنگ پر نظر رکھیں کہ کیا میرا کوئی ایک دوست ایسا ہے کہ جسے دیکھ کر مجھے نماز کے وقت میں نماز یاد آ جاتی ہوگا اگر میں آزان ہو گئی ہے میری ابھی تک توجہ نہیں گئی تو کیا میرا کوئی ایسا دوست ہے کہ جو مجھے فون کر کے یا میری گیدرنگ کا کوئی ایسا بندہ ہے تو مجھے واٹس ایپ کر کے سارا دن سوشل میڈیا لگے رہتے ہیں لیکن کیا نماز کے وقت میرا کوئی سوشل میڈیا کا ایسا دوست ہے جو مجھے توجہ دلاتا ہو کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا فی تمہارے قریب جو مسجد ہے اس میں جماعت کا وقت یہ ہے کیا ہمارا کوئی ایک دوست ہے کیا آپ کے دوستوں میں سے ایسا کوئی دوست ہے کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہو رہا ہے آپ کو وہ بلانے کے لیے آ جائے کہ چلو اضاوت اسلامک کا ہفتہ وار اجتماع ہو رہا ہے چلو وہاں پر بیٹھ کر کچھ اچھے آماز سیکھ لیں گے نیک باتیں سیکھ لیں گے کیا ہمارے کوئی ایسے دوست ہیں کہ مدنی چینل پر کوئی اسپیشل پروگرام لگا مدنی مذاکرہ آ رہا ہے ہمیں کال کر کے انفارم کر رہے ہیں کہ چلو بھائی مدنی مذاکرے کا ٹائم ہو گیا اپنی سراؤنڈنگ کو چیک کریں اور میں تو مشورہ دوں گا اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس کو اگر ہم ساری زندگی سجدے میں گزار کر اس کا شکر ادا کریں تو کم ہوگا کہ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا کر دیا ایسی صحبت عطا کر دی کہ ہمیں ہر بات میں ہماری تربیت دیتی ہے سبحان اللہ قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تو زندگی گزارنے کا دن گزارنے کا گویا ہمیں ایک باقاعدہ پریکٹیکل چیز دے دی, دی کہ آپ نے یہ مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے اس مدنی انعامات کو فیل کرتے ہوئے آپ ایک دن گزاری دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسا مزہ اور کتنا سرور اور کیسی عبادت کی لذت آپ کو محسوس ہوگی اس پر ضرور توجہ تو کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی سراؤنڈنگ میں اپنے دوستوں کی گیدرنگ پر نظر ضرور دوڑانی چاہیے ایک اور سوال سوشل میڈیا کی جو بات کر رہے ہیں آج کل وہ دوستیاں تو ہیں ایک دو چار دس دوستوں سے گزارا نہیں ہوتا اس لیے ہزاروں کا پورا ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ سوشل میڈیا تو آج کل ایسا ہو گیا اور بہت ساری ایپلیکیشن ایسی آ گئی کہ جاننے والے کو بھی دوست بنانا ہے نہ جاننے والے کو بھی دوستی بڑھا لینی ہے اچھا پھر کسی نے آپ کو لڑکی ہو کر فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی اس کی دوستی کو ایکسپٹ کر لینا ہے کسی, کسی لڑکے نے لڑکی بن کر کام کیا ہوا ہے کسی لڑکی نے لڑکے بن کر کام کیا ہوا ہے اور پھر اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ساری ہمارے معاشرے میں آیا ہیں وہ سب اس سوشل میڈیا کی دوستی کو کیا کہیں گے اس سے کس طریقے سے بچا جائے دیکھیں دوستی کے بنیادی اصول تو ہم نے بیاں ذکر کر دیے کہ اصل چیزیں مقاصد کو بھی دیکھا جائے جی اور کس مقصد کی وجہ سے یہ والی مصروفیات بھی اگر آدمی جی. نے رکھنی ہے تو یہ اس کی مصروفیات دینی جی. مصروفیات ہیں جی. یا دینی طور پر یہ دوستیاں ہیں یا کس بنا پر یہ, یہ تعلقات اور یہ دوستیاں ہیں جی. یہ وہ دوستیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی نے گویا کہ اپنے رشتے ہی بلا دیے ہیں صحیح ہے گھر جی. میں گھر کے رشتے ہیں سب کچھ بھول بال کے میں نے ایک میسیج پڑھا بہت سبق کا موسٹ میسج تھا آدمی کے جو ہیں وہ فیس بک پہ تین چار ہزار دوست ہیں ٹھیک ہے سب کے بڑا خیال رکھنا ہے اس کو اپنے اپنے دوستوں کے کمنٹس بھی چیک کرنے اپنے برتھ ڈے وش بھی کرنا ہے چیک کرنا ہے یہ سب آگے لکھا ہوا کہ جس دن یہ خود بیمار پڑا تو ہاسپٹل کے باہر صرف اس کے بھائی اور بہن ہی تھے یہی چار یہ بڑا مطلب کہ اہلیہ ہے اس کے روجہ ہیں یا اس کے بچے ہیں یا بھائی بہن پینتیس سو اس کے دوست کہاں گئے جن کی وجہ سے اس نے یہ سارے رشتے منقطع کر دیے تھوڑا ڈیپلی میسج ہے اس میں جی ہاں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اتنی بڑی سراؤنڈنگ ہم نے فرینڈ سرکل بنا لیا اتنے سارے لوگ ہمارے فرینڈز ہیں پانچ ہزار سے زیادہ میرے فرینڈ بن چکے ہیں لیکن اصل مشکل میں آپ کے کون یاد کرتا ہے آپ کے مشکل وقت میں کون آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اگر آپ بیمار ہو گئے آپ کو کوئی مصیبت نے آ گھیرا کتنے لوگ ایسے ہیں جو آ کر آپ کی ہمدردی کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ کے عزیز و میں آپ کے والدین یا آپ کے گھر والوں میں کسی کا انتقال ہو گیا کتنے لوگ ہیں جو آپ کے اس غم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے یہ بڑا ڈیپلی میسج ہے مساف جی ہاں ایسے نظر تو بڑا آ رہا ہے کہ ہزاروں آپ نے فرینڈس بنا لیے لیکن تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس طرح کی ہے کسی کی مصروفیات اور وہ بھی جائز طریقوں کے مطابق ہو اس میں ناجائز معاملات نہ ہو وہ پورا ایک الگ نہ یعنی اس طرح کے وہ بات چیت کرنا میسیج کرنا یہ سب تعلقات ان کی شرح اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ معاملات کسی پہ مخفی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے ابتدا ہوتی پھر اس کی انتہا کہاں تک ہوتی ہے اور یہ کون سے معاملات میں جو ہے وہ آدمی پڑ جاتا ہے کی نظر آتے جی ہاں تو یہ تو ایک بالکل ہے ہی ناجائز والا معاملہ اس پہ تو بات ہی نہیں لیکن دوسرے معاملے میں تو اس کو بھی اتنا رکھا جائے کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی اپنے بچے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسی نا کے معاملات نہیں ہونے چاہیے ان کے حق اپنی جگہ ان کے تعلقات اور ان سے معاملات وہ اپنی جگہ ان کا بھی خیال رکھنا بہت اہم ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت پیارا فرمان ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاجر سے بھائی بندی نہ کرو فاجر شخص سے بھائی بندی نہ کرو فاجر کی اگر تھوڑی سی بیان, بیان کرنا ہو سکتا ہے گناگار بدکار ایسے اور کس کو فجور عام طور پہ کرنے والا ٹھیک ہے فاجر سے بھائی بندی نہ کرو وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزجن کرے گا اور یہ چاہے گا تو بھی اس جیسا ہی ہو جائے یہ چاہے گا اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا تیرے پاس اس کا آنا ایب ہے اور ارشاد یہ فرمایا کہ احمد سے بھی بھائی چارہ نہ کرو hmm. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ hmm. کے اقوال جو ہوتے تھے جی. ان میں کتنی کتنی بڑی نصیحتیں جو وہ جی. گویا کہ hmm. کے خان کے لیے اور کتنی اگر وہ ان کو لے لے آدمی جی. تو اس کو کتنے اس کے فوائد حاصل ہوں جی. ارشاد اما احمق سے بھی دوستی نہ کرو بھائی چارہ نہ کرو بے وقوف آدمی سے सही. کیوں کیا تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈالے گا تجھے کچھ نفع نہیں دے گا جی اور اگر کبھی نفع دینا چاہے گا بھی تو نقصان ہی پہنچا دے گا تو ویسے عام بھی طور پہ جو احمق ہوتے ہیں جی اور اس میں یعنی کسی کی دل آزاری کرنا بھی مقصود نہیں ہے صحیح اور یہ ہر ایک آدمی کے لیے نصیحت ہے حضرت علی کے فرمان کو یہ دیکھتے ہوئے جی جی ان کو سمجھنا چاہیے کہ احمق سے دوستی سے بچنا ہے جی اب آگے شاد فرمایا کہ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر اس کی دوری نزدیکی سے بہتر وہ خاموش رہے تو یہی فائدہ ہے اسی میں آفیت ہے اور اس کی دوری یہ نزدیکی سے بہتر ہے اور پھر ارشاد فرمایا جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ مت کرو کیونکہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہ دے گی اور وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا جی اور دوسروں کی تیری پاس لائے گا اور اگر وہ سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا تو یہاں پہ یعنی جو جھوٹا شخص ہوتا ہے اس میں وہ کچھ نہ کچھ یہ خیالیں ضرور گا کر دیتا اس ہے معاملات نے کچھ کہا اس کو مرچ مسالہ لگا کر جناب وہ کسی اور کی برائی بیان کی اس میں بڑا گرم مسالہ بھی لگا دیا اس نے تو یوں بھی کہا تھا یو بھی کہا تھا حالانکہ کہنے والے نے کہا بالکل سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ہو لیکن اس نے جو ہے وہ مرچ مسالہ لگا کر اس کو اور زیادہ بھڑکیلا کر دیا اور جہاں بھی یہ کہ دوستی کے پھر مقاصد بھی نا جی اچھا ہم نے یہ ایک بات بیان کر لی تھی کہ دینداری دوستی ہو دینی اعتبار سے دوستی کرنی چاہیے ایک طبقہ ہوگا ایسا جی جو یہ سوچ رہا ہوگا یا یہی کریں کہ کیا ہم صرف مولانا سے ہی دوستی کر لیں جی ٹھیک ہے یا مسجد کے ایمان سے دوستی کر لیں کر لینی چاہیے بہت رہی بات ہے اس اچھی دوست نہیں ہے اور بہت فائدہ دے گی چینی طور پر ہی آپ کو بہت فائدہ دے گی اس کے باوجود وہ کہے کہ نہیں ہماری جو ایک اپنی ایک گیدرنگ ہے ایک اپنا مشین ہے تو اس کے بھی مقاصد کیا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو چار مل بیٹھ کے بس بیٹھنا ہی ہے بس یہاں بیٹھنا اڈا بنا ہوا ہے وقت مطلب گزارنا ہے یہ وقت کن کاموں میں گزر رہا ہے ٹھیک ہے یا تو آئے آؤ بھی بیٹھو سارے مل کے کرو فلاں کی برائی فلاں کی برائی گویا کہ وہ زبانیں کال سے نہیں کہہ رہے لیکن زبانیں حال سے کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو طرح گروتے کر لیں چو چوٹ کر لیں اس الزام لگا لیں یعنی یوں کر کے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے سلسلہ یہ آپ کسی کے گھر مہمان آئے نا جی اور مہمان جب جاتے ہیں جی مہمان چلے گئے دروازہ بند ہو گیا جی فیملی بیٹھ کی سب سے پہلے کیا گفتگو گپتوشو ٹھیک ہے اس نے کپڑے ایسے پہنا اس نے یہ بات کی اس نے وہ کیا اس نے تو جناب آج بالکل اس کا منہ صحیح نہیں لگ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ اس نے یعنی کس کس طرح کی ہماری گفتگو شروع ہو جاتی عمومی طور پر ایک مائنڈ سیٹ جو بنا عام طور پہ گھروں کے اندر یہ جنرلی بات ہو رہی ہے جننی بات بالکل اسی طرح دوستی کا بھی معاملہ ہے ٹھیک ہے اگر خواتین مل کے بیٹھیں گھر کے اندر یا کوئی لڑکے وغیرہ اپس میں یوں بیٹھیں تو بجائے یہ کہ اس کے اندر کم از کم یہ تو درجہ لازمی دیکھنا چاہیے کہ وہ مجلس گنا والی مجلس نہ ہو بنا بھری مجلی سے نہ ہو اور اس کے اندر ہم کسی کے اوپر الزام تراشیاں کر ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آب علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغیر تو ہمارا چاہ رہا ہی راستے سے ہم کیسے یعنی ہم تو بیٹھتے ہیں رات کو جمع ہوتے ہیں کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان کیے اگر بیٹھنے ہی بھی ہے تو اس کے چند حقوق بیان کیے اب ان حقوق میں سے جو بات بھی کہ راستے میں سے اذیت دے چیز کو دور کرو ٹھیک ہے سلام کا جواب دو ٹھیک پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بات بیان فرمائی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے صحیح ٹھیک ہے علماء لکھتے ہیں اس شرح میں کہ یہ راستے میں بیٹھنے سے کیوں منع کیا ہے صحیح. جس جگہ آج ہمارے عمومی طور پہ دوستوں کی لوگوں کی ایک گیدرنگ جمتی, جمتی ہے وہ راستہ ہی ہوتا ہے صحیح. تو آیا اس سے کیوں منع کیا ہے صحیح. اس وجہ سے کہ یہ گزرنے والوں کے لیے بازوقات خوف دہشت ہم. یا وہاں سے وہ بالکل اطمینان سے گزر بنتی ہے خواتین صح. گزرے تو وہ پریشان ہو جائے صح. آم آدمی گزرے تو وہ ان سے گھبرائے یا ایسے لوگ عمومی طور پہ کہیں بیٹھے ہوئے کسی پہ آوازیں का سنات اچھا جو بھی وہاں سے گزرا ہے اب اس کا ٹاپک شروع محلے میں بیٹھے اب اسی کا ٹاپک شروع ہے ٹھیک ہے آئیے کہاں ہے آج کل یہ کیا کر رہے ہیں یہ یہ ہے یہ ہے اس کے گھر کے معاملات پتا نہیں کون کون سی جو ہے وہ گڈیاں کھول کے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ ٹاپک شروع ہو جاتے ہیں جیسے طریقے سے میرے سنت کا ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے تو یہ وہی والے کام ہیں جو نہ کرنے والے کام ہیں ارے بھائی کوئی کسی انداز سے زندگی گزار رہا ہے آپ کا اس کے گھر سے کیا لینا دینا کہ آپ اس کے گناہ دھونے میں تلے ہوئے ہیں آپ اس کی قیمت لے کر بیٹھ گئے آپ اس کے گھر کے اندر کے معاملات لے کر بیٹھ گئے وہ بھی روڈ پہ لے کر بیٹھ گئے تو یہ تو بالکل ایک عجیب سی انسان کی فطرت ہوتی جا رہی ہے اس سے ضرور بچنا چاہیے ایک آدمی ان کے پاس آیا بولے بہت ماہر آدمی ہوں क्या है بولے یہ اتنا ماہر ہے کہ ایک سوئی کو اٹھا کر دوسری سوئی جو بال لگاتا ہے اور ادھر سے اس کو سوئی کو پھینکتا ہے اس کے ناکے سے گزار دیتا ہے اچھا اتنی اس کی مہارت ہے بولا کر کے دکھاؤ کر کے دکھا مہاراج کو سوئی گئی نا کے سے گزارتی سوئی جب اس کو دیکھا تو خلیفہ رشید نے کہا اچھا, بھائی, اچھا بھائی, اس بھائی اس کو یہ کرو کہ اس کو دس دینار دے دو سر دس کوڑے لگاؤ اس کو صحیح وقت وقت سامنے دس کوڑے لگاؤ اس کو یہ کیا ہے اس نے وقت ابھی کا ضائع نہیں ہوا صحیح. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تو اتنا ماہر ہے اتنی تیری صلاحیتیں ہیں تو صحیح. یہ صلاحیتیں اس کام میں گزارا اس کام میں یعنی تم نے لگا جی تو یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی کچھ جو گئے وہ ایسی گپ شپ کی معافلے لگانے کے لیے اس سے بندہ وہ کام کرے جی. چاہے اس کی دنیا کی بہتری کے لیے ہو کہیں مقصد کیا, کیا ہے بہتری کیوں کی بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک وہ صاحب ایک اور ڈسکشن جو دوران ڈسکشن نکلتا ہے مثال کے طور پر کوئی گیدرنگ بیٹھی ہوئی ہے اب کسی نہ کسی دوست کی اس میں اگر عام لینگویج میں کہا جائے دنیاوی جو ایک ہمارے معاشرے میں فریکوینٹلی بولی جاتی ہے کہ فلم چڑھانا اس کی کسی نہ کسی انداز کے ساتھ یا اس کی کسی برائی کو لے لینا یا اس کی کسی کمزوری پر ڈسکس کر کے اب اس بےچارے کو اتنا گلٹی فیل کروانا کہ اس گیدرنگ سے کھڑا ہونا یا وہاں پر اسے وقت گزارنا اس کے لیے بائی سے تکلیف بنا دیا جاتا ہے اس پر کیا فرمائیں گے جی بالکل قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر بھی یہ بات منع فرمائی گئی کہ لا يسخر قوم من قوم کہ کوئی بھی قوم کسی قوم دوسری قوم کا اس طریقے سے مذاق مسخری جو ہے وہ نہ کرے اس کا ٹھٹھا نہ کرے ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے پھر واضح طور پر عورتوں کو بھی یہ ارشاد فرما کہ عورتیں کوئی دوسری کسی اور عورتوں کے ساتھ اس طرح ٹھٹھا نہ کریں وہ من رہتا ہے یہ بہت بڑی دل آزاری ہے صحیح نبی پاک سر لیکن وہ تو دوست ہے نا مجھتا ہمارا دوست ہے ہم کو بتایا کہ وہ دل ناراض نہیں ہوتا اس کی ہم مذاق کر رہے ہیں مسکری گئی تو ہمارا دوست نا روز آ کر بیٹھتا ہے آج اگر مذاق مستقری کریں گے اس کے باوجود کل آ کر وہ ہماری گیدرنگ میں بیٹھے گا گیدرنگ میں تو اس لیے بیٹھے گا اور بازو کا تو ہوتا ہی ہے کہ اور کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے یا کہیں جانا دیکھیے دوستی وہ آپ ساتھ بیٹھنا لیکن اس کا یہ ہرکز مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ چھٹا کیا جائے مذاق مسخری کی جائے ایسا کہ جو اس کے ساتھ دل آزار نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ وہ تکلیف محسوس نہیں کر بالکل بعض کا تو آدمی ہنس رہا جی جی باز ہوتا ہے جی بعض مسکراہٹیں چہرے سے بتا دیتی ہیں جی کہ وہ مسکراہٹے بھی کون سی مسکر جی کتنی تکلیف دے رہی ہے کتنی تکلیف دے رہے ہیں مسکراہٹ تکلیف تو اس لیے یا بل فرد نہیں محسوس ہو رہا لیکن کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ اس طریقے سے معاملہ ہو تو اس آج کل دو سے مشکل وقت میں مدد لینے کا معاملہ جو گزرتا ہے اس میں بسا اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ مشکل وقت میں دوست بھی وہ دامن چھڑا کر بھاگ جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ہاسپٹل کا معاملہ آیا اب کوئی دوست پتا ہے کہ فائننشلی طور پر مضبوط ہے لیکن سامنے والا دوست دوستی اچھی ہے روزانہ گیدرنگ کرنی ہے بیٹھنا ہے اٹھنا ہے سب کچھ ہے لیکن پتا چلا کہ بھائی یہ اس کے پاس مشکل آئی ہے اب اس کا فون بھی نہیں اٹھانا اب اس کو ملنا بھی نہیں ہے اس لیے کہ اگر ملیں گے تو جناب اس نے پیسے مانگ لینے ہیں بہن کی شادی ہے اس میں مدد مانگ لینی ہے اس قسم کے دوستوں کا کیا علاج کرنا چاہیے یا اس قسم کے دوستوں سے کیا دوستی رکھنی چاہیے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوستی کے اندر دونوں طرف سے جی اس کو بھی شروع سے دوستی بناتے ہوئے یہ کوئی اس سے تما یا لالچ نہیں رکھنا چاہیے کہ میں جی دوستی اگر دوستی اگر اس طور پر بنا جی جی رہا ہوں کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ तो تو یہ میری مدد کرے, مدد کرے, مدد کرے یہ حال پوچھے اس نے نہیں پوچھا ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو جب وہ بھی باز اوقات یہ بعض اکاط ہم ایک طرف ہی دیکھ رہے ٹھیک جی جی ہے ایک آدمی ہاسپٹل میں جی بالکل پریشان ہے جی ایک آدمی گھر میں ہے جی لیکن جی بعض اوقات شاید وہ اس ازیتوں میں ہوتا ہوگا کہ جس ازیت میں وہ مریض بھی نہیں ہوتا بظاہر بڑا خوش نظر آ رہا ہے ویل سیٹ نظر آ رہا ہے گاڑی بھی ہے ہستہ بھی ہے مسکراتا بھی ہے کاروبار بھی کر رہا ہے سب کچھ ہے لیکن ہو سکتا ہے اندرونی طور پر بہت زیادہ پریشان ہو جی ہاں بہت زیادہ ہی اور بلکہ اس ایک عکایت بھی تھی کہ اس طرح کو بہت کسی کا گہرا دوست اس نے دوسرے شہر میں اس کو بلایا اب وہ اتنا گہرا دوست اور اس کا بلایا اور آیا جیسے ہی اس سے ملاقات ہوئی اور اس نے دیکھا دروازے پہ دوست آیا ही کمرے ही میں بٹھا لیا صحیح بس زیادہ بوجھا بجھا رہا اور چائے پلائی اور نقصت کر دیا صحیح اب وہ آدمی کہ میں دوسرے شہر میں آیا ہوں صحیح اور اس کے پاس آیا ہوں صحیح اب میں نے کہاں رہنا ہے کہاں میں نے جانا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ انداز اختیار اب ایک طرف تو یہ آدمی اپنے ذو میں یہ سوچتا گیا کہ میرے ساتھ اس نے بہت ہی غلط کیا یہ ایسا اس کو انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا بالکل پھر کبھی کوئی معاملہ ہوا وہ دوبارہ ملاقات ان کے آپس میں ہوئی پھر جواب اب پوچھا گیا جب یہ بات کھلتی ہے کیا معاملہ ہے صحیح تو اس دوست نے یہ بتایا کہ جس دن آپ میرے گھر پر آئے تھے اسی دن اندر میرے بچے کی میت رکھے اللہ اللہ اور میں نے آپ کو کہ آپ ایک سفر میں یا اس حالت میں میں, میں نے آپ کو یہ بھی گوارہ نہیں کیا بتا دوں آپ تکلیف میں نہ آ جاؤ تو جیسے تیسے وہ معاملہ تھا تو میں نے اس کو وہیں ختم کر کے رفع دفع हुँ. کر کے اس کو آپ کے شارٹ میں جی ہاں تو بعض اوقات ہم ہاں کسی ایک طرف کو تو دیکھتے ہیں لیکن دوسری طرف کو نہیں دیکھتے تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ تصویر رکھنی چاہیے البتہ دوستوں کے ساتھ جب عام بھائی کسی کے ساتھ عام کسی آدمی کے ساتھ مدد کرنے پر اتنی بشارتیں ہیں تو جو اپنے تعلق زکات کی بھی جو ترتیب بیان کی نا جس میں کہا کہ بہتر پہلے اس کو دیں اکروا رشتے داروں کو دیکھیں ان میں بھی اقرب اقرب کو دیکھتے جائیں اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک آگے جا کے درجہ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر بھی دیکھیں کہ کوئی ایسا حقدار ہے صحیح اور اس کی بھی ایک تعداد ہوگی کہ جو باہر پتہ نہیں کتنا کچھ دے دیں جی. اپنے پاس جو ملازم ہیں اس کے بارے میں کبھی شاید سوچا ہی نہیں ہو کہ یہ اس کی بھی کوئی اس طرح کی ہیلپ کرنی چاہیے ضرورت کرنی چاہیے कर جی. جی. تو ان دوستوں کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا محلی تعاون کرتا ہے اور اس مدد کرتا ہے ایسی مشکل وقت میں ذہر آدمی کو اس طرح کی امیدیں دوستوں سے اپنے اقربا سے ہوتی ہیں ٹھیک تو اچھی نیتوں کے ساتھ بالخصوص جو ہے وہ ایسے مواقع پہ ضرور مدد کرنے چاہیے اور اگر بل کوئی نہیں کر پایا تو اس کی طرف سے کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے جو ہے وہ اچھی پہلو تلاش کرنے چاہیے سوچ لینا چاہیے ایک. آخری بات مست کوئی اچھے دوست کی علامت یا کوئی پہچان بھی بتاتے چلے یہ آدھی سے مبارکہ کے اندر اتنی جو ذکر ہوئی ہیں انہیں کو ہی علامت اور انہیں کو پہچان دنیاوی دینی طور پر تو یہ ہے کہ جس کے دیکھنے سے ہمیں اللہ یاد آ جائے اگر ہم غفلت میں آئیں تو وہ ہمیں یاد کرا دے اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں بلائے وہ نیکی کی طرف ہمیں بلائے اور یہ دیکھیں یہ دنیا بھی دوست ہے تو دنیا گندر رہ جانے قرآن مجید میں قاعدے مبارکہ یہ ارشاد فرمائے اللہ یوم لبا دن ادب قیامت کے دن دوست دوست کے دشمن بن جائیں گے جی دوست ایسے ہوں گے تو قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے لیکن ال متفق فرمایا متقین ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن وہ دشمن نہیں بنے گے وہ دوستیاں ان کی قائم رہے گی تو ایسی تکوا بہزگاری والی دوستی اگر ہوگی آدمی کی تو پھر انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی بہتری ملے گی اور آخرت میں بھی او کسی شاعر نے بڑا ش... پیارا شعر کہا ہے چنگے بدے دی صحبت یارو جیویں دکانا پاویں مول نہ لائیے ہلے آن ہزارہ اور برے بدے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا کپڑے پاوے کنج کنج پہ چنگیاں پین ہزارہ یعنی اگر اچھے بندے کی صحبت ہوگی تو بندہ جس طریقے سے اچھے بندے کی سحبت ہوتی ہے وہ ایک اتر والے کی دکان کی مانند ہوتا ہے اگر شخص کوئی بندہ اتر والے کی دکان میں جائے چاہے وہاں سے کوئی اتر خریدے یا نہ خریدے لیکن وہاں سے خوشبو ضرور آتی ہے اور اسی طریقے سے برے بندے کی صحبت جو بیان کی گئی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اس کو اکولیٹی دی گئی لوہار کی دکان سے کہ لوہار کی دکان پر اگر کوئی جائے چاہے وہاں سے کچھ لے نہ لے لیکن وہاں پر اڑنے والی چنگاریوں سے کپڑوں میں سوراخ ہو ہی جائیں گے ہمیں سوچنا چاہیے سے ہم دوستی کر رہے ہیں ہمارے ارد گرد کے لوگ کیسے ہیں ہمارا گیدرنگ کن اسلامی بھائیوں پر مشتمل ہے کوشش کیجئے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو اپنی قربت دیجئے ان کے ساتھ اپنا وقت گزاری انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کی یہ گیدرنگ آپ کا یہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ میل جول رکھنا آپ کے لیے زندگی میں باعث ہے فخر ہوگا آپ کے لیے باعث عبادت ہوگا اور کل بروز قیامت بھی انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی یہ دوستیاں آپ کو فائدہ دیں گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی دوستیاں کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے مدری چینل دیکھتے رہیے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم